اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الزانی لا ينکح إلا زانیتاً أو مشرکتاً والزانیت لا ينکحها إلا زانٍ أو مشرک وحرم ذلك على المؤمنين زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرک عورت ہے ہی سے اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی اور مومنوں پر یہ زناکار سے نکاح حرام ٹھہرا گیا ہے حرام ٹھہرایا گیا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ چار گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں اس اسی کوڑے مارو تو تم انہیں اسی کوڑے مارو اور تم ان کی شہادت مطلب گواہی کبھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ نافرمان ہیں اللہ غفور رحیم مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور رحیم ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے پہلا بعض کہتے ہیں کہ یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ بدکار قسم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے اور مقصود اس سے اہل ایمان کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح زنا ایک نہایت کبی اور بڑا گناہ ہے اسی طرح زناکاروں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس مفہوم کو راجح قرار دیا ہے اور حادیث میں اس کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک شخص نے بدکار عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی جس پر یہ ای آیت نازل ہوئی یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا اسی سے اس سے دلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی ہو ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہاں اگر وہ خالص توبہ کر لیں تو پھر ان کے درمیان نکاح جائز ہے بہوالے تفسیر فتح القدیر بہوال تفسیر ابن کثیر نمبر دو بعض کہتے ہیں کہ یہاں نکاح سے مراد معروف نکاح نہیں ہے بلکہ یہ جمع کے معنی میں ہے اور مقصد ذنا کی شناخت و قباحت بیان کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ بدکار مرد اپنی جنسی خواہش کی نجائز طریقے سے تسکین کے لیے بدکار عورت کی طرف اور اسی طرح بدکار عورت بدکار مرد کی طرف رجوع کرتی ہے مومنوں کے لیے ایسا کرنا یعنی زنا حرام ہے اور مشرک مرد و عورت کا ذکر اس لیے کر دیا کہ شرک بھی زنا سے ملتا جلتا گناہ ہے جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جھکتا ہے اسی طرح ایک زناکار کار اپنی بیوی کو چھوڑ کر یا بیوی اپنے خاون کو چھوڑ کر غیروں سے اپنا منہ کالا کرتی ہے یوں مشرق اور زانی کے درمیان ایک عجیب معنوی مناسبت پائی جاتی ہے پھر اس میں قذف مطلب بہتان تراشی کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے اسی طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت عائد کرے اور ایسے لوگ بطور ثبوت چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کے لیے تین حکم بیان کیے گئے ہیں ایک انہیں اسی کوڑے لگائے جائیں دو ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے تین وہ ایند اللہ و اند الناس فاسک ہیں توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی وہ تائب ہو جائے یا اصرار کرے یہ سزا تو بہرحال ملے گی البتہ دوسری دو باتیں جو ہیں مردود الشہادہ اور فاسق ہونا اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء اس استثناء کو فسق تک محدود رکھتے ہیں یعنی توبہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا اور بعض مفسرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سمجھتے ہیں یعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادہ شہادہ بھی ہو جائے گا امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسی دوسری رائے کو ترجیح دی ہے اور ابدا کا مطلب بیان کیا ہے میں دین یعنی جب تک وہ بہتان تراشی پر قائم رہے گا جس طرح کہا جائے کہ کافر کی شہادت کبھی قبول نہیں تو یہاں کبھی کا مطلب یہی ہوگا کہ جب تک وہ کافر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَطْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تحمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لانت ہو اور عورت سے سزا کو یہ شعر ٹالتی ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ اس کا خاون جھوٹوں میں سے ہے ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ اس کا خاون سچوں میں سے ہے یا سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ وله لا فضل الله عليكم ورحمه وان الله تواب حكيم اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی وربيه كبلا شعب الله بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ ان الذين جاءوا بالافتہ عصبه منكم عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم بے شک جو لوگ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہتان گھڑ لائے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس میں لیان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی لیکن چونکہ زنا کی حد کے اس بات کے لیے چار مردوں کی عینی گواہی ضروری ہے اس لیے جب تک چار گواہ نہ ہوں اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی لیکن ایسی صورت حال پیدا ہو جانے کے بعد شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ شخص عدالت میں عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اپنی بیوی پر زنا کی تحبت لگانے میں سچا ہے یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لانت پھر یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی چار مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو تو اس صورت میں وہ ذنا کی سزا سے بچ جائے گی اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی اس لیان اس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لانت قرار دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات پیش آئے جن کی تفصیل حدیث میں موجود ہے وہی واقعات ان آیات کا نزول ان آیات کے نظول کا سبب بنے پھر اس کا جواب محظوف ہے تو تم میں سے جھوٹے پر فورن اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا لیکن چونکہ وہ طواب ہے اور حکیم ہے اس لیے ایک تو اس نے سطر پوشی کر دی تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا اور حکیم بھی ہے کہ اس نے لیان جیسا مسئلہ بیان کر کے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا کر دی ہے لیان کرنے کے بعد دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی اس کے لیے یہ طلاق دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے نہ طلاق دینے کی ضرورت ہے اور نہ حاکم یا قاضی کی طرف سے تفریق کی ضرورت نیز اس کے بعد ان کے درمیان صلح اور رجوع بھی نہیں ہو سکتا پھر افکن سے مراد وہ واقعہ افق ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دامن افت و عزت کو داغ دار کرنا چاہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور افت کو واضح تر کر دیا مختصرا یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی مستلق جو کہ مریثی بھی کہلایا جاتا ہے سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہوودج بھی جو خالی تھا اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام مومن اس کے اندر ہی ہوں گی اور وہاں سے روانہ ہو گئے در حال یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں اور وہاں پر انہیں اپنے ہار کی تلاش میں جو وہیں گر گیا تھا دیر ہو گئی جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ ر... وہی لیٹ رہیں تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد صفوان ابن معطل سلیمی رضی اللہ عنہ آ گئے جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ جانی والی چیزیں سنبھال لیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا انہیں دیکھتے ہی انََََََََََََََََََََ ہی پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا علمی میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت سفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس کو تو اس موقعے کو بہت غنیمت جانا اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ متعون کر دیا دران حال یہ کہ دونوں ان باتوں سے یکسر بے خبر تھے بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپے گنڈے کا شکار ہو گئے مثلا حضرت حسان مستح ابن اساسہ اور حمنا بن جحش رضی اللہ عنہ اس واقعے کی پوری تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی سخت پریشان رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لا علمی میں اپنی جگہ بے قرار و مضطرب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اف کن کے معنی ہیں کسی چیز کو الٹا دینا اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا یعنی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ تو سنا و تعریف کی مستحق تھیں اعلی نصب اور رفعت کردار کی مالک تھیں نہ کہ قذف کی لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے برعکسان اور بہتان تراشی کا ہدف بنا لیا پھر ایک گروہ اور جماعت کو رس بتون کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت اور اسبیت کا باعث ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ایک تو تمہیں کرب اور صدمے کے سبب ثواب عظیم ملے گا دوسرے آسمانوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات سے ان کی عظمت سے شان اور ان کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا علاوہ ازئیں اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت و معزت کے اور کئی پہلو ہیں پھر اس سے مراد عبداللہ ابن ابئی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ضَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُبِينَ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے لولا فإذ لم هم الكاذبون وہ اس الزام پر چار گواہ کیوں نہ لائے پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عليكم وَرَحْمَتُهُ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَقْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑھ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا اذ تلاقونہو بالسنتکم وتقولون بافواهکم ما ليس لکم بہ علم وتحسبونہ ہیناً وهو عند اللہ عظیم جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے ولاولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں یا اللہ تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے اللَّهُ أَن أَبَدًا إِن كُنتم <مؤمنين> اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہاں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعہ میں مزمر ہیں ان میں سب سے پہلے بات یا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اتحام ترازی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فورن اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان شریح کیوں قرار کیوں قرار نہیں دیا پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا جبکہ اس کے لیے چار گواہ ضروری تھے اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان مستح اور ہمنا بن جکس رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی بہوالے مصرت احمد چھٹی جلد صفحہ نمبر پینتیس اور جامع ترمیمی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکاسی و سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچہتر سنن ابنجا حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستا سٹھ عبداللہ ابن ابئی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا دوسرے اس کے پیچھے ایک پورا جتھا تھا اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا اس لیے مصلاحتاً اسے سزا دینے سے گریز کیا گیا بحال تفسیر فتح القدیر تیسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فضل و احسان تم پر نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا عذاب عظیم کا باعث تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشر اشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پا سکتا ہے چوتھی بات کہ یہ معاملہ براہ راست حرم رسول اور ان کی عزت و آبرو کا تھا لیکن تم نے اسے قرار واقعی اہمیت نہیں دی اور اسے ہلکا سمجھا اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو ریزی ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد سو کوڑے یا رجم ہے بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی افت ماں آب خاندان کی تزلیل و اہانت کسی افت ماں آب خاندان کی تزلیل و اہانت کا سر و سامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اسے ہلاکت یا ہلکا مت سمجھو اسے ہلکا مت سمجھو اسی لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں یہ یقیناً بہتان عظیم ہے اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بے حیائی کا الزام عائد کرتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تکزیب کرتا ہے بھوالے ایسر تفاثیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا خوب حکمت والا ہے اللہ تمون بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وَلَوْ لَا فضل اللہ علیکم اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے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 واللہ سمیع علیم اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا پاک کرتا ہے اور اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں اور چاہے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے چلتے چلتے نایات کی تفسیر کی طرف الفاحشتو کے معنی بے حیائی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیئیس آیت نمبر بتیس اور یہاں بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عذاب علیم کا باعث قرار دیا ہے جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اللہ تعالیٰ کے منشا کا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت ان اللہ اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات ریڈیو ٹی وی فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر اسے پہنچا رہے ہیں اللہ کے ہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیوں کر اشاعت خواہشہ کے جرم سے بری و ذمہ قرار پائیں گے اسی طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لا کر رکھنے والے جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہو وہ بھی اشاعت خواہشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے اور یہی معاملہ روزنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر آنا اشاعت فاحشہ ہی کا سبب ہے یہ بھی اند اللہ جرم ہو سکتا ہے کاش مسلمان اپنی ان ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی مقدور بھر صحیح کریں پھر جواب محظوف ہے اور وہ یہ کہ پھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا یہ محض اس کا فضل اور اس کی شفقت و رحمت ہے کہ اس نے تمہاری اس تمہارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیا پھر اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ واقع عفق میں ملوث ہونے سے بچ گئے یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان پر ہوا ورنہ وہ بھی اسی روح میں بہ جاتے جس میں بعض مسلمان بہ گئے تھے اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرتے اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو اور دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ بلکہ خیر خواہانہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو پھر حضرت مستح رضی اللہ عنہ جو واقع افق میں ملوث ہو گئے تھے فقراء مہاجرین میں سے تھے رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ ذات تھے اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت اور ان سے مالی تعاون کرتے تھے جب یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا جو ایک فطری امر تھا چنانچہ نزول برات کے بعد غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قسم جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی تاہم مقام صدیقیت اس سے بلند تر کردار کا متقاضی تھا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور یہ آیت نازل فرمائی جس میں بڑے پیار سے ان کے اس آجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے یہ انداز بیان یہ انداز بیان اتنا مؤثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے کیوں نہیں اے ہمارے رب ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مستح کی مالی سرپرستی شروع فرما دی بہوال تفسیر فتح القدیر و تفسیر ابن کثیر